Thank you. وہ کی آواز راج وہ کی آواز ٹکراجی ماشاء اللہ کیا ہل گی جی کیسے تھی رات کو ٹیوبان لگوایا تھا ایک بہت شمیہ یوروبان ایک شکیہ اکیس جانے میں ملکہ کھائے اور صبح کا جو ہے تو گیارہ جانے میں بادام کھائے پیار سے بس گزار کے الکوسڈ دعائی نہیں ہراؤڑی الکوسیڈ گارڈ اس طرح مروت میں الکوسائڈ ڈگلا کر پچھلے یہ آپ था, था कि کہہ رہا تھا کہ میں ایم اے اسلامیال کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کس لیے کہا دین سیکھنے کے لیے سبحان اللہ سب سے زیادہ دین کے بارے میں احتیاطی اسلامیہ تو نہیں کرتے اسلامیہ ڈپارٹمنٹ والے تو آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں عمل کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلحہ نفس کے پیچھے ایک نصاب پہلے اسلائے نف کو پڑھو اس کے پیچھے نصاب دیا ہوا ہے اور سر کیا اس کو پورا کرو چلا گیا ہمارے وہ جامعہ سماجی کے رستا نہیں آپ کا فوٹو تین <جا> صاحب, صاحب اچھا دعا کر رکیے ہم شریف پڑے ہیں تین دفعہ پورے شریف پڑھیں بہت سال ہے دا یو کیم صاحب ہوٹر بزرگ شکتی ہے و صلی اللہ علیہ رسول کریم فکر کی کتابوں میں مسئلہ ہے اپنی ترتیب پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فرض رہ گیا تو نماز کو دوہرایا جائے واجب اگر ساو بھول کر رہ گیا تو اس کا کیا جائے ساوا کیا جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے کستن رہ گیا تو یہ آدمی کو کستن واجب کو چھوڑ رہا ہے اس کا استعمال کا دورانہ واجب ہے اور سنت رہ گئی سنت رہ کے استعمال سے اس نماز ادا ہو گئی کہ فقیر فکہ والنا سے بیان کرنا ہے اس کا اردا سے جسا ہوا ضروری نہیں ہے اس طرح بیان کرنے سے سنت کے بارے میں بے احتیاطی فائدہ ہوتی ہے جب آج یہ کتاب میں تو اس لکھا ہوا ہے کہ ہم کو تو فکر کی کتاب ہے لیکن باقی شریعت حجیز پرانے مجید اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرد کرنے سے نماز کو دوہرانا پڑا ہر کسی کو پتا ہے واجب کرنے سے اس کا سیاسواں کرنے سے نماز درست ہو گئی سنت کرنے سے ایسا نماز میں نقصان آیا کہ نقصان نماز کے ساتھ رہ گیا اس کو ابزرو کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی جی. اصل حقیقت جو روحانیت کے ریاض اس مسئلے کو دیکھا جائے تو اس کا بھی دہرانا شروع دوڑنا چاہیے اس کو بھی توڑنا چاہیے کیونکہ نقش رہ گیا اس میں اور کوئی آدمی کرشن کر رہا ہو کوئی آدمی کرسن سنر کو چھوڑ رہا ہو تو اس, کے تو اس کے دل میں تو کفر کا بیج پڑا ہوا ہے جو کہ پرورش پا رہا ہے اس آدمی کے دل میں کفر کا بیج پڑ رہا ہوا ہے جو پرورش پا رہا ہے اور یہ آدمی بیوقوفوں کے کالے کا ممبر کا ہے بے بےکوفوں بے کے فرد و رکن ہے نہیں. اور یہ تو جفا کا مظاہرہ کر رہا ہے کس کے ساتھ کر رہے ماں باپ کے ساتھ نہیں حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جفا کا مظاہرہ کر رہا ہے جو فیا ندی شریف آئی ہے کہ میرا کہ ہلاک ہو جہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے وہ ضرور نہ پڑے نام آنے پر ضرور نہ پڑنے پر ہلاک ہو جیو کا جملہ آیا ہوا ہے تو آبد صاحب صاحب ابز اللہ صاحب سے, سے مجمون لکھوایا تھا نا لیکن اب اس مضمون کو جو میں بولنا پھر لکھنا ہے سارے لکھنا ہے آنے والا اگلا جو سالہ ہے اس کے لیے ضرور لکھتا کیونکہ چلا گیا مجبور اچھا کشکول مجدور کتاب کسی کے پاس ہے جی کشکول مجذوب مزدور میری کتاب کوئی لے گیا ہے ہمارے یہاں پر وہ میری کتاب ہے اچھا وہ لا کر دے تو نا جی اس کے بعد وہ کر دے تو بھی جلد نماز کے بعد اس کو اور سالے کا صفحہ بھی لکھتے ہیں سالے کے صفحے کے طور پر اس بات کو لکھتے ہیں سمجھ کی اہمیت کے بارے میں کیونکہ اس میں یہ اصل آہ... میں آہ... آہ... آہ... جن لوگوں کو مشایخ کا امرین کی صحبت میں میری کو پر چلے سال پر سال لگائے ہوئے ہوں یا فاتل کے غور کیے ہوئے ہوں دو حدیث کے دورے کیے ہوئے ہوں لیکن وہ جو ایک آنچ کی کسر ہے وہ رہی ہوئی ہوتی ہے ایک آنچ کی کسر اور حکمت والوں کو پتا ہے کہ کشتا بناتے ہیں اس کی ایکانک کی کسر رہ جائے تو بجائے دوائی کے بنا ہوا ہیں ہے ایک لطیفہ بھی ہے جو بناتے ہیں نا یہ سونا بنانے والے کیمیا گھر ہوتے ہیں تو بے کو بہت پھاڑ ہونا پڑتا ہے چالیس چالیس پچاس پچاس سال لگے رہتے ہیں کیمیا بنتا نہیں ہے ہمارے ایک ماموں کا بیٹا ہے چالیس سال کے بعد اس کو بوٹس. اور شاید کہ پینتالیس سال کے بعد اس نے شادی کی ہے انتالیس سال تک سونا بنانے کی فکر میں لگا ہوا تھا اپنے آپ کو جھوٹی تذریعہ دیتے ہیں نا وہ میرا بتیجہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں سونا اگر بنا لیا تو حکومت پکڑتی ہے تو میں نے کہا کہ پکڑ کر بنا کر مجھے دے دیا کرا بھائی میں کیا کروں گا مجھے نہیں پکڑ دیا سونا نہیں بنتا کہ ایک آنکھ کی کثر رہے گی ایک آنکھ کم رہے گی ایک آنکھ زیادہ ہوگی دربار میں جیسے آنکھ پڑا رہا تب وہی آپ نے خیال کیا ہوگا کہ بیٹھ کرتے وقت میں باقی چیزوں کو ایسے ہی کہہ دوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کی مزدوری سے پکڑوں پھر اس وقت آ کے کھینچتا ہوں اتنا زور لگانے کے کی یہی تو فرسٹ لائن آف ہے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے جب فوج پسپا ہو گئی تب تو آ جائیں آپ کی سیکنڈ لائن آف ڈیفینس پر آ گئی اور میرا بس چلے نا مولویوں کو قاضیوں کو اور مفتیوں کو ایک ڈنڈا دا ساتھ لایا کروں تو ان کی, ان کی تو مجلس میں کیا کریں پٹائی باقی لوگوں کو سنایا کر آدمی کی کیا کریں پٹائی ارد کی یہ نماز میں سنتے رہے گی پرواہ موضا داش میں کہا طریقہ ہے سنت بہن اور ہاں جی بلیان تھا اس آدمی ہے نماز میں سنتے رہ گئی اس کی نماز میں ایسا ایس ایس ایس ایس نقصان آ گیا کہ اس کے نقصان کو پورا کرنے کی کوئی عادت نہیں یہ گزائش نہیں نماز تو ناکر چلی گئی پھر کی ادا کے واجب پر ہوتی ہے جس کے آدھا واجب ہوتا ہے وہ دوسرے سر کے نا ہے یہ وہ نقصہ ہے جس کو درست کیا جا سکتا ہے اور کسٹن تر کے سنت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں کفر کا کفر کی تخم ریزی ہو رہی ہے یہ تو مولوی ہے نا پھر کورس بھی کرتا ہے تو یہ کہے گا کہ سخت خبریں خدا کم تو سبق کی بریال خبریں کیجازت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے البیان المشید میں لکھا ہے کہ ترک سنت باطن میں ظاہر میں بےوخوبی کی علامت ہے اور باطن میں کفر کی علامت ہے لہذا ایسا محتاط رہنے کی ضرورت ہے یہ تو وہاں مسئلہ ہے کہ ترک سنت موقع دوام موقع گناہ کبیرہ ہے یہ تو عام کتاب میں آئے مسئلہ ہے دائمی ترک سنت موقع کا ترک یہ گناہ کبیرہ ہے مہرو بدلا صاحب کو میں نے کہا کہ سنت کے ترک پر گئے تو وحیدیں اور یہ سخت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہوئی ہیں تو نے کہا کر آپ بیان کر لیتے تو سنت نہ رہتی واجب ہو جاتی تو اس لیے اس بات کو آپ نے علماء امت کے لیے چھوڑا ہے کہ اس کی وجہ وہ بیان کریں گے اس کی وجہ وہ بیان کریں گے ٹھیک ہے میں نے پورا مضمون لکھایا تھا سو فارغ واضح سنتے سنت موقع غیر موقع تھا مستحبات آداب ان پر میں نے کہا اس مضمون سالے میں آئے ہوئے ہیں نا کسی شمارے میں ہے اور قاضی صاحب کوئی بات کہ ہے نا نہیں قاضی صاحب کیا جی جی جاری ذکر میں جاری ذکر اگر آج زیادہ کرنا چاہے تو بس کے نصاب کو زیادہ کرتا ہے یہ پورا نصاب جاری ذکر ہمارا دو سو دفعہ لا اللہ ہے چار سو اللہ ہے چھ سو دفعہ اللہ اللہ اللہ, اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ ہے یہ مشکل وہ ہے ضرب ہے اس میں کل دو بار ہلتا ہے اس میں اللہ اللہ اکٹھا ہلتا ہے تو اس چیز کو عمومی ذکر میں شاون نہیں کیا کرتے یعنی چھ سو دفعہ اللہ ہے، اللہ, اللہ ہے، تو سو دفعہ اللہ ہے آج بھی صاحب کو زدہ کریں سیکھے اس کو پوچھے نا تو اس کو راستہ سے زدہ کرتے کرتے, کرتے، آج کل تو لوگوں میں دم ہی نہیں رہا کہ شروع کرا دیں تو ہفتہ ہفتہ وقفہ دے کر کرواتے ہیں اشتاق صاحب اس کو خدمت پر لگانے کے آپ کو کس نے اجازت دی ہے خدمت پر لگانے کے آپ کو کس نے اجازت دی ہے آشرم کو بٹھاؤ جی کون بٹھاؤ جی ایسی جگہ بیٹھے کہ مجھے نظر نہ آئے مجھے نظر نہ آیا سی جگہ بیٹھے سال مسلمان سے سا بدکاری ہو سکتی ہے دوسری کیا بات پوچھی تھی ہے کنجوسی ہو سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے یا رسول اللہ سم جھوٹ بول سکتے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے آدمی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈونیشیا کے سفر پر تھے اور جب وہاں داخلہ ہو رہا تھا تو صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں ہے انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں جب آگے چلے تو بیک جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک روپیہ پڑا ہوا تھا کہ اتنا استغفار کرتے رہے اتنے پریشان ہوتے رہے اتنے پریشان استغفار کیا کہ جیسے پیسے تھے اور میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا معلومات میں بات نہیں تھی کہ کون سے بزرگ فقیر کا واقعی کشتی میں سفر کر رہے تھے تو اپنے اشرفیوں کو نکل کر کے نا بخاری بخاری امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور پانچ سو کے پانچ اشرفیاں تھیں ماں مخارجی رحمۃ بہت بڑے کارخانہ دار اور بہت بڑے تاجر بھی ہیں نا اور بہت مالدار شخصیت بھی ہے اتنی مال و ضرورت تھی جو حکومت چلا سکتے تھے اتنا مال و ضرورت تھی. منصور عباسی کے خلاف جو ابراہیم اس کا نفس و نفس نقص ذکی ابراہیم اے کی اے نام ہے نفس ذکی و ابراہیم طابین ایک ہی نام ہے ان کا جو جاد ہوا ہے اس کی فنڈنگ کے معاملے پر رحمۃ اللہ نے کی ہوئی اتنا مالا نہیں دیا تھا تو پانچ, پانچ سو پانچ ہزار یعنی پانچ سو تولے سونا تو ایک آدمی نے اعلان کیا کہ میری پانچ سو سفیاں گم ہو گئی ہیں تو اس کو پہچانتا ہے تو ان کو خطرہ ہوا ہے کہ یہ آدمی جو ہے تو مجھے کرے گا مجھ پر توبت لگا کر مجھ سے یہ سفیاں لے لے گا اور وہ تو کوئی خاص نقصان کی بات نہیں ہے اس بات کو شیطان مشہور کرائے گا میرے بارے میں جھوٹو ہونے کو اور اس کا اثر اس کتاب پر آئے گا جو میں لکھ رہا ہوں تو انہوں نے اس سسوں کو سمندر میں ڈال دیا وہ جھوٹ کے الزام سے بچنے کے لیے جو جھوٹ جو کی قیمت نہیں تھی کیونکہ جھوٹے نہ ہوتے اس الزام سے بچنے کے لیے <متوس> <تمام> ہمارے <اللہ> <متوس> پہلے استاد صاحب تھے اللہ فرمائے وہ ہمیں کچھ ترجمہ پڑھاتے تھے اور کچھ پڑی گنائی کی باتیں کیا کرتے تھے پہلے لوگ جو تھے یہ تو گلستان بوستان مستقبل محروم کو پڑے ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ ایک غلام بک رہا تھا منڈی میں تو سستا بک رہا تھا مالک نے کہا کہ یہ سال میں ایک جھوٹ بولتا ہے تو خریدنے والا جو تھا وہ امیر صاحب کی طرح ہمارے جیسے مشیر ہوتے اور امیر صاحب کی طرح نے کہا کہ خریدنے کیا پرواہ ایک جھوٹ کی ہمارے روز روز جھوٹ بولتے ہمارے غلام چلے گیا بڑے اچھا کام کاج بت تھے بڑا اچھا کام کاج بھی کہتے ہیں لوگ اس کے جھوٹ سے ڈر رہے تھے اس کی بیوی سے کہا کہ اگر تو خاون کے حلق کے بال دو چار لے نہ میرے ساتھ جادو پڑھ کے دوں گا کہ تیرا تابدار ہو جائے گا تو عورتوں میں یہی سب سے بڑی کمزوری ہوتی اور خاون سے کہا کہ عورت رات کو اس طرح لے کر گلا کاٹنے کے لیے آئے گی بس میں نے آپ کو بتا دیا یا اللہ ان کو ہر فرما یا اللہ ان کو ہر فرما یا اللہ ان کو ہر فرما سات منٹ پہلے ازام دے رہا ہے یہ لے حدیث غیر مقلد سات منٹ پہلے ازام دے رہا ہے اس کا کون دمبار ہو کسی کو معلومات ہے اس کی بات کاپ گنڈا گولا میں دفتروں میں کہ کل غیر مقدموں نے سات منٹ پہلے جان دی تو اگر کو دو تین منٹ دیر ہو گئی اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن پہلے پتھروں کو سات دن تو تکلیف رہی y sí, sí, no, no.